اللہ والے بنیے اس مختصر گفتگو سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک غزبہ عہد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مل کر شریک قتال تھے نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنف سے اس مبارک عمل میں شرکت فرمائی نمبر تین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ابتدا کفار کو قتل کیا اللہ پاک نے اسے اپنا فضل اور اپنی نصرت قرار دیا نمبر چار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی پسپائی پر اللہ پاک نے تمبیف فرمائی اور پھر اس کو معاف فرما دیا نمبر پانچ گزشتہ امت کے نیک اور خدا پرست لوگ بھی قتال کیا کرتے تھے نمبر چھ اس سے یہ دعویٰ بھی غلط ثابت ہو گیا کہ انبیاء صابقین نے قتال فی سبیل اللہ نہیں فرمایا نمبر سات وہ قتال میں کسی قسم کی کمزوری بوزلی نہیں دکھاتے تھے اور اللہ پاک کو ان کی یہ صفت پسند آئی نمبر آٹھ وہ تھک کر یا گھبرا کر یا مایوس ہو کر کتال کو ہرگز موقوف نہیں فرماتے تھے اللہ پاک کو ان کی یہ خسرت بھی پسند آئی نمبر نو وہ اللہ پاک سے نصرت مانگتے تھے کیونکہ نصرت تو صرف اللہ پاک ہی کی طرف سے ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وہ نصر اللہ من عندّہ ترجمہ کہ نصرت تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ پاک نے خود نصرت کی ذمہ داری لی ہے جیسا کہ ارشاد ہے وقا نہ حق نصر المؤمنین ترجمہ اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی نمبر دس یہ بھی معلوم ہوا کہ میدانوں میں نکل کر اللہ سے نصرت مانگنا یہ انبیاء اور ان کے مطبعین کا شیوہ رہا ہے اللہ پاک نے ان لوگوں سے جنہوں نے ڈٹ کر قتال کیا اپنی محبت کا واضح اعلان فرمایا ہے اور ان کو دنیا میں فتح و کامرانی اور آخرت میں اپنی رضا و جنت کی بشارت دے کر محسنین یعنی اعلیٰ احسان قرار دیا ہے دل کا کاملہ ان کا پس ثابت ہوا کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ قتال کرنا میدانوں میں نکل کر ان کا مقابلہ کرنا اور اس میں ڈٹ جانا یہ اللہ پاک کی رضا و محبت کا بہت بڑا ذریعہ ہے چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ يحب الديں يقاتلون و نفي صبيرى صفن كا ان ہم صفن كأنهم مرسوس ترجمہ اللہ محبت فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں قطار باندھ کر گویا سیسا پلائی دیوار ہیں اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تعلق معلوم اور وصل باللہ کا بڑا ذریعہ اللہ کی راہ میں قتال کرنا ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف کی روح سے مجاہد کی دعا میدان کطال میں انبیاء الحم السلام کی طرح قبول ہوتی ہے اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ مجاہد کے قدموں کی دھول جہنم سے برات کا ذریعہ ہے اللہ پاک کی اس محبت ہی کا سمرا ہے کہ مجاہد کا ایک صبح یا ایک شام میدان جہاد میں گزار دینا دنیا و مافیا کے نیک اعمال سے زیادہ افضل ہے اسی محبت ہی کا پھل ہے کہ شہید سے موت کی اٹھا لی گئی ہے اسی محبت کا ہی اثر ہے کہ شہید کو زندہ کر دیا گیا ہے اسی محبت ہی کی علامت ہے کہ شہید کے جسم کو زمین پر حرام کر دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ جہاد کے عمل کو تمام اعمال سے افضل اور شہادت کی موت کو تمام اموات سے اعلیٰ قرار دیا گیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی محبت انسان میں حرکت کو پیدا فرما دیتی ہے اللہ کی محبت انسان کو بہادر اور نڈر بنا دیتی ہے اللہ کی محبت دنیا کے کفر کو نابود اور حق کو جاویداں کرنا سکھا دیتی ہے اللہ کی محبت شہادت کی طلبگار بنا دیتی ہے اللہ کی محبت دین کے دشمنوں کی نفرت دل میں بٹھا دیتی ہے اللہ کی محبت موت کو محبوب بنا دیتی ہے اللہ کی محبت دنیا سے بے رغبتی کر دیتی ہے اللہ کی محبت دلوں میں جان و مال کی قربانی کا جذبہ پیدا فرما دیتی ہے اللہ کی محبت قرآن و سنت کی بالادستی کا طریقہ سمجھا دیتی ہے اللہ کی محبت اور کفر سے سمجھوتا کبھی جمع نہیں ہو سکتے اللہ سے تعلق اور بزدلی کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے اللہ سے تعلق اور دنیا کی رغبت کبھی یکجا نہیں ہو سکتے اللہ سے تعلق اور کفر کی حکومت پر راضی ہونا کبھی جمع نہیں ہو سکتے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ عشق و محبت کا حقیقی امتحان میدان کتال ہی میں ہوتا ہے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی درجات کی تقسیم بھی ہجرت اور جہاد کے اعتبار سے سمجھی جاتی تھی فلاں بدری صحابی ہیں فلاں فتح مکہ سے قبل مسلمان ہوئے فلاں آباد میں اسی طرح قرآن مجید کی بعض آیات کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کے ذریعے ایمان والوں اور منافقین میں امتیاز کیا جاتا ہے مختصر یہ کہ یہ بات تو بلا شک و شب و ثابت ہو گئی کہ کتال کا مبارک عمل اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے بلکہ ایک حدیث شریف میں تو آذر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الجہاد و مختص اور طریق ترجمہ جہاد جنت میں پہنچنے کا مختصر راستہ ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عظیم عمل صرف اسلاف ہی کے لیے تھا یا اس زمانے کا مسلمان بھی اس فضیرت سے ور ہو سکتا ہے اور دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ کیا دین اسلام کا یہ اہم ترین فریضہ اپنی اسی شکل میں باقی ہے جس پر عمل کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اب زمانے کی تبدیلی سے اسے بھی تبدیل کر دیا جائے گا اور کسی دوسری چیز کو قتال و جہاد کا قائم مقام بنا دیا جائے گا پہلے سوال کا جواب یہ جی ہے کہ قتال ایک محکم شرعی حکم ہے اور قرآن مجید کا ہر حکم قطعی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے مزید برآں یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا اس حدیث شریف سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ کہ جہاد کا حکم کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قتال و جہاد کا یہ مبارک عمل مسلسل جاری رہے گا اس میں انقطاع نہیں آئے گا اگر اکثر مسلمان اس میں تقاصل کا شکار ہو جائیں گے تب بھی اس امت کے کچھ ایماندار اللہ والے دیوانے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے شجر اسلام کی آبیاری کرتے رہیں گے اور اس مختصر جماعت کا میدان قتال میں ڈٹے رہنا ان نام نہاد مفکرین کے لیے تازیانہ عبرت ہوگا جو یہ سمجھ بیٹھے ہوں گے کہ اب حالات قتال و جہاد کی اجازت نہیں دیتے پس یہ معلوم ہوا کہ جہاد کا عمل قیامت تک مسلسل جاری رہے گا کیونکہ کافروں کی سرکشی موجود ہے مسلمانوں کی مظلومیت موجود ہے حدود اللہ کا تجاوز موجود ہے اللہ کے شاعر کی توہین موجود ہے مسلمان عورتوں کی حتقت کے حرمت موجود ہے اس وقت اگر جہاد کا عمل موجود نہ ہو تو پھر اسلامی اقتدار اسلامی قانون اور مسلمانوں کا تحفظ نہیں رہے گا اور ان کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا مسلمانوں پر ذلت اور حب دنیا کا مرض غالب آ جائے گا اور پھر یہ سارے کے سارے کافروں کے ذہنی اور جسمانی غلام بن جائیں گے اور پھر غیر محسوس طریقے پر اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو جائیں گے چنانچہ ضروری ہے کہ قطال کے مبارک عمل کے ذریعے کافروں کے تسلط اور سار آفرینی کو توڑا جائے اور اللہ کی عظمت کا سکہ دلوں پر بٹھا دیا جائے چنانچہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا پر اعتماد دعویٰ ہے کہ شرعی جہاد کا عمل آج بھی حمد اللہ موجود ہے اگرچہ اکثر مسلمان اس سے روگردانی کیے ہوئے ہیں کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ افغانستان میں خانہ جنگی ہے فلسطین میں عرب قومیت کی جنگ ہے کشمیر ہندوستان کا داخلی مسئلہ ہے تو پھر کتال کہاں ہو رہا ہے کیا کتال بند ہو چکا ہے کیا شرعی جہاد موقوف ہو چکا ہے یا پھر نعوذ باللہ مرزا قادیانی ملعون کی یہ بکواس سچی ہوگی کہ قتال و جہاد منسوخ ہو چکے ہیں نعوذ باللہ صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان خلاف واقع ہوگا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا نہیں ہرگز نہیں کیونکہ قادیانی ملعون نجس جھوٹا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق سراپا صد کو وفا ہیں جہاد جاری ہے جاری رہے گا اور امت کے مجاہدین کا آخری دستہ دجال کے فتنے کو ثبوتاز کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ستائیس غزبے ہوئے اور پچپن سرایہ بھیجے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے جہاد ہی جہاد ہوگا مگر ذرا غور کیجئے کہ انبیاء کرام کے اس محبوب عمل سے آج ہم کیوں معروم ہیں دوسرے سوال کا جواب اسلام کے فرائض کا جو نقشہ آضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اس میں رد و بدل دین میں واضح تحریف ہے نماز روزہ حج زکوٰوٰۃ کا متبادل کوئی عمل نہیں ہو سکتا تو قتال کے متبادل بھی کوئی عمل احتجاج خاموشی مظاہرے نہیں ہو سکتے کتال اور جہاد اسی طرح موجود ہے جس طرح رہبر امت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا افغانستان کے پہاڑ فلسطین کے ریگزار کشمیر کی حسین بادیاں آج اس کی گواہی دے رہی ہیں آئیے اور کطال فی سبیل اللہ میں حصہ لے کر اللہ کے محبوب بنے اولیاء اللہ بنے ان شاء اللہ قطال فی سبیل اللہ کے مبارک عمل کو زندہ کرنے سے دیگر اعمال میں بھی زندگی پیدا ہوگی اور دیگر اعمال بھی جاندار ہو جائیں گے سن تحریر انیس